ان کانوی دلالا سورت یوسف اکبر کریم فیسور صد اللہ علیہ وسلم رب صدری لی عمري، مل اصير، اصير، مل خیر، آمین، یار قرآن مجید کے تین مقامات سے کچھ ٹیکس تلاوت کیا اور ان تینوں مقامات میں آپ کو ایک لفظ سننے کو ملے گا اور وہ ہے ان پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مشب الفیل یا انا وا وہ پورا ٹاپک ہم نے الحمد للہ مکمل کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو شت والے حروف ہیں چار انا انا کا انا اور لا قنا یہ بعض اوقات شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں جب یہ شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں انہیں محفف من مسکلا کہا جاتا ہے مخفف اب آپ کو اس ملو پھول کا پتہ چل جانا چاہیے مخففہ من مسکلا یعنی مسکل شد سے مخفف کیے ہوئے یعنی شد ہٹا کر استعمال کیے گئے اوکے چھت کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مسکلا کہلاتے ہیں اور چھت کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں مخففہ کہا جاتا ہے تو ان جو ہے ان اس کی ہم ایک پوری پکچر بنائیں گے کہ ان قرآن مجید میں کس کس طرح والا استعمال ہوا ہے یا ہو سکتا ہے تو ان جو ہے ایک ہے جو ہم نے پڑھا تھا ان شرطیا جملہ شرطیا میں استعمال ہوتا ہے آسان پہچان ہے اس کی اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں صحیح ایک جملہ شرط ہوتا ہے ایک جملہ جواب شرط یا جزا ہوتا ہے اور ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھ لیں انصر انصر। ان تنصر اللہ یہ ان کون سا اس کے بعد فیل مزارے آ رہا ہے فیل مزہ مظوم ہو ہے جواب شرط میں مزارے ہو رہا ہے تو یہ کون سا ان ہے یہ ان شرطیا تو ان شرطیہ پہچان لیں گے اوکے دوسرا ان جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے جی ان نافیہ عربی زبان میں جملے کو منفی بنانے کے لیے بھی ایک ان استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ان نافیہ اس کی پہچان تو بہت ہی آسان ہے اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بعد آپ کو اللہ نظر آ جائے نا اسی جملے میں ان کے بعد اللہ نظر آ تو پکا ان نافیہ ان کے بعد اللہ نظر آ تو پکا ان نافیہ جیسے میں نے سورہ یوسف کا کچھ ٹیکسٹ دعوت کیا اس میں ان عورتوں کا جملہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ کل نہ ہاشی وہ بولیں کہ ہائے اللہ ما ہاضا بشر یہ کوئی بشر نہیں ہے ان ہاذا اللہ ملک کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی قرآن مجید میں ان نافیہ بھی کافی استعمال ہو گیا لیکن اللہ آپ کو ضرور ملے گا ان ہاذا اللہ, ان اللہ مبین تو ان کے ساتھ اللہ نظر آ جائے نا تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ ان کون سا ہے ان نافیہ کلیئر تیسرا جو ان ہے نا تیسرا ان وہ ہے ان مخففہ ان مسکلا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے یعنی یہ پہلی بار نوٹ کریں کہ یہ ان جو ہے انا کی شارٹ فارم ہے یہ انا کی شارٹ فارم ہے یہ انا کی شارٹ فارم, فارم ہے اس کی پہچان بہت آسان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے جملہ اسمیا پہ بھی ملے گا آپ کو جملہ فیلیا پہ بھی ملے گا ویسے تو جب بھی آتے ہیں نا مذہب لیکن انا کو جب ہم ان کر دیتے ہیں نا تو وہ جملہ فیلے میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور دو آیات میں نے قرآن سے آپ کے لیے پہچان آپ خود کریں گے آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا یہ ہے ان کا نو کبلو پہچان سکتے ہیں پہچان کے لیے اس میں ایک لفظ موجود ہے جو آپ بتا دے گا کہ ان ماشاء ان محفے کے ساتھ نہ لام تاقید لاز ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اور فیل پہ داخل ہوا ہے کانو فیل ہے نا اور جبلا اسمیہ پہ بھی, بھی اس کا استعمال جو میں نے آپ کو کیا سو کہا کہ ان ہازانی ٹھیک ہو کیا پہچان ہوگی ان شردیاں کی بھی ہو جائے گی فیل مظاہرے آ رہے ہیں اگر ان کے بعد یار اور مزوم ہو رہا ہے تو ان ہیں ان کے بعد اللہ نظر آ رہا ہے کون سا ان؟ نافیہ ان کے بعد لام تاکین نظر آ جائے کون سا ان ہے مخفا من مسکلا یعنی انہیں ہی ہے جس کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور مزے کی بات یہاں پر آپ نے نوٹ کی ہے ان ہاذانی لاہرانی میں جملہ اسمیا پہ جب, جب ان داخل ہوتا ہے تو مبتضا کو منسوب کرتا ہے نا تو ہاضانی کو اس نے منسوب نہیں کیا نہیں کیا نا تو جب یہ مخففا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جب یہ مخفع ہوتا ہے تو یہ اثر کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا یہ پوائنٹ تھا جس پہ پورا لٹریچر لکھا گیا کہ دیر آر سم گریٹیکل مسٹیکس یہ اگزامپل شو کی گئی اس میں کہ جی ان جو ہے یہ تو منسوخ کرتا ہے قرآن میں ہے ہاضانی تو ہاضینی ہونے چاہیے تھا تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے لینگویج والوں پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے سمپل تھا جواب ہے اس کا اور کوئی لمبی چوڑی بات ہے قواعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قاعدہ تو بعد میں آیا نا کہ جب ان کو ان بناتے ہیں تو اس کا اثر کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے تو قاعدہ بعد میں بنا نا لیکن جب بول دیا زبان والوں نے تو انہیں تو خود قاعدہ نہیں بنا تھا فالو کر کے ہے نا تو اگر کوئی اعتراض کرتا تھا وہ اس کی عقل جو ہے اسی پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اعتراض میں کوئی وزن نہیں تو ان ہاذانی لساہرانی اس کو ان ہاجنی لساہرانی بھی ہو سکتا تھا یہ ان ہاجنی لساہرانی وہ تو اریجنل تھا ہی تھا لیکن اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو دیکھے جی میں نے تین ان کا کرا دیا آپ کو اور ایک اور ان ہوتا ہے قرآن میں لیکن بڑا کم استعمال ہوا وہ زائد ہوتا ہے زائدہ کہا جاتا ہے اسے ان زائدہ ٹھیک اس میں ابھی میں آپ کو نہیں الجھا رہا زائدہ اس سینس میں نہیں کہ وہ مطلب خدا حاصلہ زائد جلا ہوا ہے نہیں زائد کہتے ہیں کہ ترجمے میں وہ لایا نہیں جاتا اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا ہو گیا تو یہ ان کی تین قسمیں آپ کے سامنے آ گئی اچھا اب جو ان ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے دو طرح کا آ گیا ان ایک ان مستریہ ان مستریہ ان کے بعد فیر مزارے اور فیر مزارے منسوخ ویس کالا موسا علی قومی ہی ان اللہ عروکم ان تسبہ بکرتن ایک گائے کو زبا کرنا ہے انتسوم خیر اللہ کم تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے لفیتا کہیں گے کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے تو مسری کیا مسر کے معنی میں لے جاتا ہے نا انتم خیر الرقوم تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ جو ان مخففہ ان مسکلا ہے یہ دوسرا ہے جی ان مخففہ ان مسقلہ اس میں آپ سمپل جو اشد ان لا الہ الا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ترجمہ آپ کہہ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کا اچھا تو ان لا تو ان زیادہ تنگ کرے گا آپ کو ان نہیں کرے گا تنگ زیادہ ان زیادہ تنگ کرے گا کیونکہ ان شرطیاں بھی ہو سکتا ہے ان نافیا بھی ہو سکتا ہے ان مخففا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ان ان باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پہچان کر لیں گے ٹھیک ہے مزر ان جملے میں نظر آئے اور آگے اللہ ہو تو ان کون سا ہوگا نافیہ ان جملے میں نظر آئے اور آگے لام ہو لام تاکید ان مخففہ ہوگا یعنی وہ انہ کی مخفف فارم ہوگی اور ان کے بعد پھر مظاہر مضوم نظر آ رہا ہو تو اور کیا چاہیے آپ ہم نے یہ باتیں نہیں سیکھی تھیں ٹھیک ہے میں نہیں یہ چیزیں بنائی جاتی ہے یہ پھر قرآن آپ کو سکھاتا ہے اب یہی کچھ سوالات ہیں جو آپ اسٹوڈینٹس کی طرف سے بھی ہیں کچھ آن لائن سوالات ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جوابات ہم باقی کے لیکچر میں ڈسکس کر لیں اور نیا ٹاپک انشاءاللہ شاء ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تو پہلا سوال اسی ٹیکسٹ میں موجود ہے اور سوال یہ کیا تھا کسی نے کہ دیکھیں جی مین تو ہرفو جر ہے اور حرف جر کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے جب کہ یہاں پر مجرور نہیں ہے مرفو آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو قبل اور بعد ہم نے لفظ پڑے ہیں یہ زرف ہوتے ہیں اور زرف منسوب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب منسوب ہوتا ہے اس کے شروع میں من آ جائے تو مجرور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے تو یہاں من آنے کے باوجود یہ مرفوع کیوں ہے سوال سننے میں گیا okay. تو اس کا میں جواب دینے لگا آپ کو اوکے میں گیا کہاں گیا الل مدرساتی سکول کب گیا سے پہلے اصر کے پہلے گیا اوکے قبل منسوب ہے کیوں زرف ہے زرف منسوب ہوتا ہے اس جملے کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ زحتو ال مدرساتی من قبل الاسلی. اوکے قبل سے پہلے من لگا دیا تو من نے قبل کو مجرور کر دیا اب میں کہتا ہوں من قبل اب ذرا غور کریں قبل ضرف ہے مضاف ہے مضافل ہے مزاف مضافل ہے مضاف مضافل نہیں ہے نہیں ہے نا اس کا میں مزافل نہیں لا رہا اس کا میں مذاف نہیں لا رہا تو میں مضافلہ نہیں لا رہا نا تو میں یہ نہیں کہوں گا من قبلی میں کہوں گا من کبلو اوکے ان کانو من کبلو قرآن مجید میں من کبلو اور من بادو یہ آپ کو اکثر ملیں گے اسی طرح تو سمپل سا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے نا من کے بعد مجرور نظر نہ آئے تو نوٹ کر لیجئے گا اس کا مضافل ہے نہیں ہے مذکور نہیں ہے یہ قبل اور بعد کی بات کر رہا ہوں بس اوکے جی ایک سوال جواب مل گیا آپ کو ایک سوال کلاس میں سے کیا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے کہ رب ہم ہما کما رب یعنی سیرہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ربا یا ہے یہ کون سا سیگا ہے ربا یا کون سا سیکھا ہے اور آگے جو آ رہا ہے سہی یہ منسوخ کیوں ہے یہ دو سوال آتے ہیں ان کا جواب حل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک نی تو آپ سمجھ چکے ہیں نی فیل کے بعد جب بھی اٹے زمیر آتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مفول بن کر آتی ہے تو یہ مفول کی زمیر ہے پیچھے ربا یا فیل ہے الحم بتا رہا ہے الحم بتا رہا ہے کہ وہ کا کا ہے ذہبا زہبا ذہبا ذہبا نسرا نسرا اس کی جگہ میں کہتا ہوں جی نسر کیا مطلب ہوگا ان دونوں نے مدد کی ان دونوں نے میری مدد کی نصرانی ان دونوں نے میری مدد کی اچھا پہلے ذرا سہیرن کو حل کر لیں سہیرن منسوب ہے منسوب کیوں ہے مفول ہے نصرہ کا نہیں منصوبہ آپ کی لسٹ چیک کریں نا دیکھیں ان جملہ اس میں والی تو بات ہی نہیں ہے حال ماشاءاللہ اللہ یہ چھوٹا ہوتے ہوئے ان دونوں نے مدد کی میری سقیرن میں چھوٹا تھا وہ چھوٹے نہیں تھے دونوں کیسے بتا جاتا ہے کہ وہ دونوں چھوٹے نہیں تھے جواب آصف کیوں نہیں ہے بتائیں وجہ کوئی کہتا ہے یار ان کا بھی تو حال ہو سکتا ہے جواب اس میں موجود ہے یار دونوں کا بتاتا ہے حال وہ منصوب اس ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کا یا مفول کا یا دونوں کا حال بتاتا ہے مصنح یہ واحد ہے کیونکہ زلحال اور حال میں مطابقت ہوتی ہے نا چھوٹا چھوٹا پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے وقت کا امو کا واقعین شیئر پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا حال کس کا ہے میرا حال ہے کیونکہ اگر ان دونوں کا حال ہوتا نا تو ہوتا سگیر جب وہ دونوں چھوٹے تھے تو انہوں نے میری مدد کی ہو سکتا ہے نا نسرا نی, نی ان دونوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے میری مدد کی آپ ایسے بے دید ہو گئے ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے ان دونوں نے میری مدد کی تھی بڑے ہو کے خراب ہو گئے سمجھ آ نا تو ریزلٹ نکلا یہ حال ہے تو نصرہ یہ ہے ربا یا درمیان والا ہر شب کے ساتھ تو کون سا ہوتا ہے باب توفیل توفیل تو اس کا میں روٹ لیٹرز کیا نکلے با اور یا یہی روٹ لیٹرز نکلے نا میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ کی محنت کے مطابق روٹ لیٹرز واؤ یا نکل آئے تو کنفرم نہیں ہوتا کہ واؤ یا ہی ہے یا یا واؤ ہی ہے یہ دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں سمجھا آ گی نا آپ نے یا نکالی ہو سکتا ہے آپ کو یا میں یہ ملے گی نا ڈکشری میں تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں واؤ میں دیکھ لیں را راب میں دیکھ لیں دو ہی آپشن ہیں تو آپ کو ملے گا ڈکشنری میں اس کے رول لیٹرز ہیں را با اور واؤ ٹھیک ہے تو ایکچولی یہ واؤ جو ہے یہ یا میں تبدیل ہوئی ہوئی ہے یہ آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان حل ٹھیک اور اگر ٹیکنیکل اس کا جواب چاہیے نا تو ٹیکنیکل جواب یہ سنی لے ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ واو کو ناکس واوی ناکس واوی کی بات کر رہے ہیں ہم ناقس واوی ناکس اور نہیں مثال نہیں اجوف نہیں ناکس واوی یہ ناقص ہی ہے نا ناکس واوی جب بھی مزید تھی اور واؤ میں جاتا ہے نا تو ناکس یہی ہو جاتا ہے ناکس مزید فی افواہ میں جا کے کیا ہو جاتا ہے ناکس یائی ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل جواب ہے ورنہ آسان جواب وہی وہ ہے کہ اگر آپ نے یا روٹ لیٹر نکالا ہے تو یا میں نہیں مل پاتا واؤ میں دیکھ لیں سمپل سی بات ورنہ ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ ناکس واوی کو جب بھی آپ مزید فی افواہ میں لے کے جاتے ہیں نا تو وہ ناکس یائی ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ تھا باب تفیل کے حساب سے ربا اب آپ چونکہ یہ تفیل میں گیا مزید بھی بعد میں گیا تو یہ بن گیا ربا یا پہلا سیکھا دوسرا سیکھا ربا معنی دیکھیں گے اس کے معنی ہوں گے تربیت کرنا پرورش کرنا تو ربا یا ان دونوں نے پرورش کی نی کس کی میری میرا چھوٹا ہوتے ہوئے اب یہاں پر میرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اردو میں آپ میرے نہیں لگائیں گے کون سینس بتا رہی ہے ٹھیک لیکن کئیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے نہیں میں جب چھوٹا تھا اوکے دوسرا سوال سوال نمبر تین یہ آیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ سلی یہ سلی جو ہے سلی کیونکہ دعا میں استعمال ہوا میں پھیلے عمر استعمال ہوتا ہے تو سلی یہ فیل عمر ہے تو یہ فیل عمر کس کا ہے یہ سوال کرتا ہوا تو اس کو بھی حل کر لیتے ہیں کچھ دوستوں نے اس کے رولس ڈھونڈے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا دو روڈ لیٹر نظر آ رہے ہیں تیسرا نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے تیسرا نظر نہیں آ رہا تو تیسرا ڈراپ ہوتا ہے وا یا یا اور ہم نے پڑھا ہے کہ ناکس جو فیل ہے وہ جب مزوم ہوتا ہے تو اور یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تھا سلیچ ایسا تھا پانچ مجھ میں آ رہے ہیں نا تو ہم اب ورکنگ کرتے ہیں تھوڑی سی ہمارے حساب سے اس کے رول لیٹرس کیا نکلے سواد لام اور یا پھر وہی بات کہ اگر آپ کو یا میں نہیں ملتا تو وہ دیکھ لیں اور دوسرا ٹیکنیکل جواب یہ کہ یہ یا واو سے چینج ہوئی ہے اوکے تو گویا یہ سلا وا تھا جو کے تبدیل ہو کے کیا بنا یا اور مزارس کا بنا یوسلیو سلح یا یوسلی یو یہی نا فا یو فا قزبا یو کزب وہی سین پھر لیمن بنانا ہوتا ہے مظاہرے سے بنائے اچھا اب اسے پہلے ناقص کا قیدا یا پر پیش پیچھے سے یا ساکن اب سٹیپ اپلائی کیا میں زوم کیا تو یا گر گئی یا گر گئی کیا بچہ تو سن علامت مظاہرے ہٹائے اللہ اللہ محمد سلاہ لام کے ساتھ جب آتا ہے نا لام کے ساتھ پریپوزیشن لام آتی ہے جب اس کی اس وقت اس کے مانا ہوتا ہے نماز پڑھنا سلوس جب لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو مانا کیا ہوتا ہے نماز پڑھنا صلاحی صلی جب اللہ کے ساتھ آتا ہے نا اللہ کے ساتھ اس وقت مانوتے درود پڑھنا رحمت بھیجنا اللہ وسلی مطلب اللہ محمد کیا ہوتا ہے اللہ محمد رحمت نازل کرا فصلی لی کا فصلی لی کا آگے لی رب نے رب کے لیے اب آگے اپنے رب کے لیے رحمت ہے نازل کر نہیں اپنے رب کے لیے نماز پر کیونکہ صلات سے نکلا ایک ایک سوال کیا جی ہم سوت الفیل اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سوت الفیل میں پہلا لفظی جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے کہ الم ترا کئی خفال ربو کا بھی ثابت یہ ترا کیا ترا تو ترا آج ہم حل کرتے ہیں کہ ترا ہے کیا الفاظ ہیں آپ کے سامنے الم سارا اچھا جی حمزہ تو آپ کو پتا ہے اس سے فارمل ہے لم کون سا ہے لم کس سے پہلے آتا ہے کون سے پھیل سے پہلے مظاہرے لم صرف مظاہرے سے پہلے آتا ہے اور کہیں آتا ہی نہیں ہے تو پکی بات ہے لم کے بعد کون ہے مظاہرے اوکے تو یہ جو ترا ہے نا یہ مظاہرے ہے پہلی بات یہ اور مظاہرے لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مزوم تو یہ مظاہرے مزوم ہے مظہرے مزوم ہے تو ذرا اس کو ہم اب کریں تا تو علامت مظاہرے ہے تا تو علامت مظاہرے ہے تو باقی روٹ لیٹر کیا بچا تو ایک روڈ لیٹر آپ کے سامنے آیا اب دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈکشنری کھولیں کوئی ڈکشنری کھولیں جس میں آپ دیکھیں جی یہ ترا کے کیا مانا ہے تو ترا کے آگے سارا لکھا ہوگا جی یہ اس کے روف یہ اس کا باپ ہے اور یہ ہے وہ ہے سارا ٹھیک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ڈکشری میں نے اس وقت تک نہیں کھولی جب تک میں خود غور نہ کر لوں آپ نے ترجمے پر غور کیا اس کا ترجمہ تھا ترا کیا نے نہیں دیکھا تو آپ نے کہا اچھا اس کے مانا دیکھنا کیا ہے اس کے مانا کیا ہے دیکھنا کی پھر آپ نے کہا کہ یار تیسرے بارے میں ایک سورت میں اور پڑھتا ہوں کہ ارا تلزیبین ار ع تلزی یوکزیب الدین آپ نے کہا وہاں بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس کو تو گویا لفظ ایک ہی ہے آپ نے کہا یہاں مجھے یہ لفظ نظر آ رہا ہے ذرا پوری شکل میں تو تا تو تا تو ہے اور باقی میرے پاس مل گئے روٹ حمزہ یا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیونکہ محمود دونوں کا ایک ہی ہے نا ایتا اوکے اب آپ نے غور کر کے ریزلٹ نکالا کہ اچھا یہ راہ حمزہ یا اس کے حروف پاتے ہیں تو وہ یا جو تھی نا وہ ڈراپ تھی لمبی وجہ سے کیونکہ جب مزوم ہوا تو ناقص ناقص یائی ناقص یائی جب مزوم ہوتا ہے تو پیش والے سیکھوں میں سے حرف لت ڈراپ ہو جاتا ہے تو وہ تو اس وجہ سے گئی وہ حمزہ کہاں گیا یہ تو حمزہ بھی نہیں ہے تو حمزہ بھی نہیں ہے فالو کر رہے ہیں نا اب پرابلم آئی اب پھر آپ نے ہور کیا کہ یار ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ معموز غیر ہوتا ہے نا اور محموز میں محموز الفا بیمار ہوتا ہے محموز العین اور محموز العلام تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا تھا ہم نے کہا تھا کبھی کبھی محموز العین اور لام کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک تو یہ کوئی اسپیشل کیس ہے شاید ٹھیک یہ آپ نے سارے ریزلٹ نکال لیا اب میں آپ کو اس اسپیشل کیس کو ٹریٹ کرنا سکھا رہا ہوں یار وہ لیٹرز ہیں باب ہے فا صحیح کیا بنے گا ہاں جی یل آ یو یہ ہے نا ر یو اوکے ہاں جی ناقص کا قاعدہ کیونکہ ماموزل آئین میں چینج تو آنی نہیں ناکس حرف علت میں حرکت پیچھے زبر تو کس میں چینج ہو جائے گا علی مقصورہ حدا یا سے حدا تو یا سے رے صحیح ہے دوسرا سا ریا تیسرا سا ریو تھا نا دو روپے لوگ کٹھے ہوئے مادہ کا گر گیا پیچھے زبر ہے سی گا تیار رو ٹھیک چوتھا سا ریت تو کیا بنا ر آتھ رات بنا نا ر آتھ علی گال دیا رات پانچواں رتا اور چھٹا رینا اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریتا یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت لفظ استعمال ہوئے اس کے ر ایتما ریتم ریتی ٹھیک تو دیکھے ریتو کا کیا مطلب ہوگا میں نے دیکھا حضرت یوسف نے کیا کہا تھا یا آدھا تھی انی ریتو اہدا شرا کامن میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا ریتا تو نے دیکھا ارا کیا تھی دیکھا رائینا کیا در جمعہ جلدی بتائیں ٹائم تھوڑا ہے ان مونس نے دیکھا فلمہ رائینا ہوں فلم جب انہوں نے اسے دیکھا اکبرنا ہوں حیران رہ گئی رائت اس مونس نے دیکھا ازا رائتھم من مکان باید سمیو لہا تغیزوں جب وہ جہنم جہن دیکھے گی رو ازارا تجارتن او لہ و کتنے سیگے استعمال ہوئے ہیں اتنا اہم فیل ہے ٹھیک ہے ر آلما رشم سب آزن ٹھیک ہے اچھا ماضی کردان ہوگی اتنے سارے سیگے استعمال ہو کے مظاہرے کیا بن رہے یار ایوم یہاں پر حمزہ نے ایک اہم کام کیا حمزہ نے اپنی حرکت را کو دی دے حرکت اور خود اڑ گیا یعنی حمزہ سے یہ امید نہیں تھی اس فیل میں اسپیشل حمزہ نے ایک کام کیا ماضی میں اراض بیٹھا رہا ہر جگہ پہ مزارے متنی کیا ہوا ٹھیک اپنی حرکت پیچھے دے کے پاگ گیا کیا بن گیا یرا یوں یرا یوں حرف علت پہ حرکت پیچھے فتحہ تو کیا بنے گا یارا ٹھیک ہے یہ یرا بن گیا تو نیچے ترا ترا ارا نرا یری یا تر یانی تر یانی تر یانی ی ٹھیک ہے نا سارے بن گئے نا تو یہ یارا تھا جس کا حاضر کا سیکھا کیا بنا ترا جب اس کے شروع میں لمب لگا یا نکل گئی لم سال کیا دیکھا ہی نہیں کیا نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی ربو کے ساتھ کیسا کیا اوکے جی تو یہ بھی ایک سیکھا تھا جو کہ سوال آیا تھا تو یہ سوالات آپ کے جو ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں اس طرح کے سوالات اور بھی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سالو کریں گے جی ساک ہاں جی ایک سوال اور ابھی بھی آیا جی ایا کا کیا ہے سوت الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے ایا کا ناب ادو ایا کا نسعین سمپل سا پوائنٹ ہے دو منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے بتائیے نابود جملہ فیلیا یا جملہ اسمیہ فیلیا دو میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے تو فائل سا آتی ہے فیلو فائل پائل کیا ترجمہ ہے نابود ہم عبادت کرتے ہیں نابود اللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اوکے اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں جلدی سے کرتے نہ اللہ اوکے اچھا اب یہ جو نابدو ہے نا میں مفول کو شروع میں لا رہا ہوں تو مجھے بتائیے کیا یہ جملہ کسمیاں بنا بنا بن گیا نہیں بنا نا اس لیے نہیں بنا کہ مرفو نہیں ہے یہ صرف مفول پہ سٹریس دینے کے لیے مفول کو ہم نے پہلے بول دیا اللہ نا بدو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں سمجھ میں اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم یہ مطلب اس کا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اگلا ایک منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے جملہ اسے بنانے کے لیے فائل کو شروع میں لانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ مفہوم کو شروع میں لے آئے نا تو جملہ فیلئر ہی رہتا ہے لیکن اسے مفہوم کیا بنتا ہے ہی یا صرف کا اوکے؟ اچھا جب میں نے کہا نا کا اللہ سے کہا کہ اللہ ناب ہم عبادت کرتے ہیں تیری تو میں نے کہنا تھا ہم نے شروع میں رکھا کا نابود یہ زمین جو یہ تو اٹیسٹ ہے یہ تو اٹیچ ہے یہ تو اٹیچمنٹ چاہتی ہے یہ اٹیچمنٹ چاہتی, چاہتی ہے نا اب یہ اکیلی آ نہیں سکتی اس کو سپورٹ دینے کے لیے پھر ایک لفظ آتا ہے یہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے آتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کا نابود بن گیا جس کا مطلب ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایکچولی کا نابود تھا لیکن کا کو چاہیے تھی سپورٹ کیونکہ اٹ ہم ہی رہے ہیں نا آصف اٹھائے نا جب آپ بولتے ہو اٹسڈ تو اٹس کچھ ہو تو صحیح صاحب پہلے تو اٹیچ تھی وہ تیل کے ساتھ آپ اکیلی رکھیں تو اس کو اٹیچمنٹ چاہیے تو ایسی زمینیں یعنی کو جب آپ ڈیٹ لکھنا چاہیں نا تو کے ساتھ لکھ دیا تو پورا سمائر کا ایک چارٹ بن جاتا ہے کنہ یا نا ای یا فرح بون مجھ سے کرو اوکے جی نہیں جی سبحان کل اللہ ہم الہ الا اللہ اللہ اللہ